سور یاسین شریف کا آغاز ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 41 ہے سوریہ یاسین شریف جس زمانے میں نازل ہوئی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ دین فرمانا شروع فرما دیا تھا اور اس کو بھی کچھ عرصہ گزر گیا تھا ابتدا کے اندر اسلام کے پھیلنے کی رفتار بظاہر سلو محسوس ہوئی کیونکہ جب بھی ابتدا میں کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کی رفتار سلو محسوس ہوتی ہے آپ اگر کوئی عمارت بناتے ہیں تو اس کی بنیاد پختہ کرنے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے جب بنیاد بن جائے تو پھر عمارت کو بلند کرنا آسان ہے تو ابتدا کے اندر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے لیکن سور یاسین شریف اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہونے لگے چونکہ اس وقت کفار کا ہولڈ تھا مکئی مکرمہ پر مسجد و حرام پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا تو کافر اس بڑھتی ہوئی تحریک کو روکنا چاہ رہے تھے اور اس کے لیے مسلمانوں پر وہ بہت ظلم و ستم کر رہے تھے اس زمانے میں سور یاسین شریف کا نزول ہوا اور جب سورہ یاسین شریف نازل ہوئی اس وقت عالم یہ تھا کہ مسجد الحرام خانہ کعبہ کا طواف اور مسجد الحرام میں جا کر نماز پڑھنا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں جا کے نماز پڑھتے تو کافر آپ کو بہت زیادہ آپ کو ازیت و تکلیف پہنچاتے ایسے عالم میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا کیونکہ یہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت تین ایشو بہت زیادہ تھے ایک تو کافر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کو تیار نہیں تھے وہ کہتے تھے اتنی بڑی کائنات ایک خدا نہیں چلا سکتا ظالم تو اس سور مبارکہ میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر اور اس کے دلائل بیان کیے گئے اور ان دلائل میں کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس کا ذکر کیا گیا دوسرا ایشو کافروں کے لیے تھا کافر کہتے تھے کہ یہ نبی عام بشر کی طرح ہے اور یہ حضور کے کسی مقام و مرتبے کو ماننے کو تیار نہ تھے تو حضور کی رسالت کا وہ انکار کرتے تو اس سور مبارکہ میں بڑے دلائل کے ساتھ حضور کی رسالت کا بیان ہے اور قرآن کے سچی کتاب ہونے کا بیان ہے تیسرا ایشو جو اس وقت کافروں کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ مر کر جب مٹی میں مل جائیں تو اس وقت ہم دوبارہ پھر کیسے زندہ ہوں گے یعنی یہ تین باتیں تھیں جس سے کافر بہت شور مچا رہے تھے اور دیگر کافروں کو اسلام سے روکنے کے لیے وہ پروپیگنڈا کرتے ان تینوں باتوں کا جواب سوریہ یاسین شریف میں دیا گیا اس میں تراسی آیتے ہیں ایٹی تھری اور پانچ رکو ہیں یاسین شریف کے فضائل ہم آپ کے سامنے ارض کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ اب ذرا نادانی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اول تو لوگ قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں اور جو لوگ قرآن کے نام پر درس کرتے ہیں ان میں سے ایک ایسی لوگوں کی تعداد ہے کہ جو قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں قرآن کا درس دیتے ہوئے اپنی عقل سے کام لے کر وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اب چونکہ یہ مشہور ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے تو وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کوئی جسم ہے کہ اس کا دل ہو حالانکہ جب حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں تو اعتراض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مومن ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا اگر عقل میں فہم اور دانش آ جائے وہ حضور کے فرمان کو سمجھ جائے تو یہ عقل کی سعادت ہے اور نہ سمجھ سکے تو یہ عقل کی کمزوری ہے اس کا قصور ہے حضور کے سارے فرمان سچے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں یاسین قرآن کا دل ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کہ یہ مرکز ہے قرآن میں تین باتوں پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وحدانیت پر رسالت پر اور قیامت پر تو یوں سمجھے کہ دل سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن کا ایسا خلاصہ ہے کہ جو اسے سمجھ لے وہ قرآن کے مفہوم کو سمجھ لے گا اشاد فرمایا حدیث پاک میں یہ حدیث امام احمد نے پانچویں جلد مسند امام احمد پانچویں جیل صفحہ نمبر چھبیس ستائیس ابوداؤد کتاب الجنائز باب نمبر بیس نسائی ابن ماجہ ابن ماجہ کتاب الجنائز باب نمبر چار ماقل بن یسار اس حدیث کے راوی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاسین شریف کے متعلق اشاد فرمایا ا رجی یرید اللہ اللہ إلا غفر اللہ له جو کوئی یاسین شریف کو اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے پڑھے گا اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا اقرا اپنے مردوں پر یاسین شریف پڑھو اس کے دو معنی ہیں ایک تو جو نزا کے عالم میں ہو جو دنیا سے جا رہا ہو سکرات کے عالم میں ہو تو اس پر یاسین پڑھو آسانی ہو جائے گی اور دوسری کہ قبرستان جاؤ تو قبرستان جاؤ تو وہاں پر یاسین شریف کی تلاوت کرو یا یاسین شریف پڑھ کر اپنے وشال یافتہ انتقال شدہ مسلمانوں کو ایسا لواب کرو حضرت انس روایت کرتے ہیں ترمیزی شریف کتاب و صواب القرآن ساتواں باب ان لین قلب بے شک ہر چیز کے لیے ایک دل ہے یعنی ہر چیز کا ایک مرکز ہے ہر چیز کے لئے سب سے اہم کوئی چیز ہے جو اس کا خلاصہ ہے اس کا مرکز ہے وہ قلب القرآن یاسین اور قرآن کا دل یاسین ہے وہ من قرآر یاسین کتب اللہ قرآا قرآل قرآن عشر مرات جو یاسین کو ایک مرتبہ پڑھے گا سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی اسے دس قرآن کا عطا فرمائے در منصور صفہ نمبر چار سو اکیاسی پانچویں جلد امام جلال الدین سیوتی اشافی علیہ رحما جن کا سن مثال نو سو گیارہ ہجری ہے آپ کی یہ تفسیر جو تفسیر بال ہے یعنی حضور کے فرمان صحابہ و تابعین کے فرمان کی روشنی میں یہ تفسیر لکھی گئی دار العلمیہ بیروت لبنان کے نسخے کے مطابق صفحہ نمبر چار سو اکیاسی پانچویں جلد میں یہ بات لکھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو یاسین شریف پڑھتا ہے یاسین شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کرتی ہے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے دنیا اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے ہر برائی اور ہر شر کو دور کرتی ہے اس کی ہر ضرورت کو پوری کرتی ہے یاسین شریف پڑھنے والوں کو دس نفلی حج کا ثواب دیا جاتا ہے دس ہزار دینار اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب لکھا جاتا ہے اور جو زعفران سے یاسین شریف کو لکھے کسی پیالے پر یا کسی پلیٹ پر اور حدیث پاک میں یہ ذکر نہیں ہے کہاں پہ لکھے کسی بھی جگہ پر وہ لکھے اور پھر پانی ڈالے تو زعفران سے لکھنے کے بعد جب پانی ڈالا جاتا ہے تو زعفران اس پانی میں مکس ہو جاتی ہے اور پھر اس پانی کو پی لے تو ہر بیماری اس کی دور ہو جائے گی اور فرمایا کہ ہزار نور یقین برکتیں اور رحمتیں اس کے سینے میں داخل ہوں گی اور ہر کینا اس کے سینے سے دور ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ قلبی کل انسان مِّن امتی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کے ہر فرد کو سورہ یاسین شریف یاد ہو یہ حضور نے تمنا کی اور یہ ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم یاسین شریف کو یاد کر لیں گے جو دن کی ابتدا میں تلاوت کرے گا پورے دن کی ضرورتیں اللہ تعالی اس کی پوری فرما دے گا جو رات کو سوریہ یاسین شریف روزانہ پڑے گا اسے مرتے وقت شہادت کا رتبہ دیا جائے گا جس نے صبح یاسین شریف پڑھی شام تک اس کے لیے آسانی کی جائے گی اور جو شام کو پڑھے گا اسے صبح تک ہر معاملے میں اس کے لیے آسانی کی جائے گی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یاسین کو سورہ یاسین شریف کو میت کے پاس پڑھو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا یعنی جو مرنے والا ہو نزا کے عالم میں ہو اس کے سامنے پڑھی جائے اس کے لیے آسانی ہے اور جو قبر میں ہو اس کے لیے پڑی جائے تو اس کے لیے آسانی ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جو اپنے دل میں سختی پائے اور محسوس کرے اس کا دل سخت ہے تو وہ یاسین شریف کو زعفران سے لکھے اور اس کا پانی پی لے تو اللہ تعالی اس کے دل کو نور یاسین سے منور کر دے گا سوری یاسین شریف کی مضامین تو آپ سن چکے سوری یاسین کی آیت نمبر 47 میں سرمایہ دارانہ سوچ کی مذمت کی گئی اور آیت نمبر 69 میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور کے جو علوم ہیں اور حضور کو اللہ تعالی نے جو علم دیا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے علامہ آلوسی علیہ رحمان آپ تفسیر روح المعانی میں بڑی پیاری بات اشاعت فرماتے ہیں عربی میں تفسیر ہے علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ المعتی وانا انلقاسم اللہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے اور میں اللہ کی نعمتوں کو بانٹنے والا ہوں پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کائنات میں حضور کی حیثیت دل کی طرح ہے جیسے جسم کا دل ہے تو کائنات کی جان رسول اللہ ہے اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ قرآن کا دل یاسین ہے اور سورہ یاسین کی ابتدا میں لفظ ہے یاسین اس سے مراد حضور ہیں تو قرآن کے دل کا آغاز کائنات کے دل کے ذکر سے کیا گیا حضور کا نام ذکر کیا گیا جو کائنات کی جان ہے بسم اللہ کے الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا اللہ تعالی سورہ یاسین شریف کے جو فضائل ہم نے سنے وہ سارے فضائل ہم سب کو عطا فرمائے یاسین حرف مقطعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کا اسم ہے مگر اس کے معنی ہم نہیں جانتے اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ یاسین اور توحہ اگر کسی کا نام رکھنا ہو تو غلام یاسین غلام توحا رکھیں یاسین توحہ رسول اللہ کے علاوہ کسی کو نہ کہیں کیونکہ ہم اس کے معنی نہیں جانتے ہو سکتا ہے اس کے ایسے معنی ہوں کہ حضور ہی پر وہ معنی صادق آتے ہوں اسی طرح جب لوگ نام رکھتے ہیں اور کسی کا نام ہو عبد تو وہ عبد ہٹا دیتے ہیں اور کہتے رحمان رحمان تو رحمان صرف اللہ تعالیٰ ہے رحمان لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور پر لاگو نہیں ہو سکتا تو اللہ کی ذات کا یہ ایک صفاتی نام ہے رحمان تو جب بھی آپ کسی کا نام دیکھیں اس کے شروع میں عبد ہے تو نام شارٹ نہ کریں بلکہ پورا لیں عبداللہ اللہ عبد الرحمان عبد السمت عبد القادر عبد الخالق عبد الباری تو یہ تمام ناموں میں عبد لگانا چاہیے اور بعض ناموں میں تو عبد لگانا اتنا ضروری ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ بعض نام اللہ کے ایسے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر عبد نہ لگائے اور کوئی غیر اللہ کو وہ کہے بعض علماء نے فرمایا کہ جان بوجھ کر غیر اللہ کے لیے وہ نام لگانا کفر ہے تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے جب بھی اللہ تعالی کے نام کی برکتوں سے معلومات ہونے کے لیے کسی نے نام رکھا ہو شروع میں عبد ہو تو پورا نام لیں اسی طرح لوگ جب لکھتے ہیں تو شارٹ فارم کرتے ہیں عبد الرحمان ہے تو لکھتے ہیں اے رحمان یہ بھی نہیں لکھنا چاہیے پورا نام لکھیں اسی طرح محمد محمد زید ہے تو لکھتے ہیں ایم زید تو محمد کو بھی شارٹ نہیں کرنا چاہیے یہ نام کی توہین ہے اللہ تعالی ہمیں اکلے سلیمت فرمائے ورآن الحکیم حکمت بھرے قرآن کی قسم واؤ کسمیاں ہے واؤ قسم کے لیے ہے حکیم کے معنی حکمت بھرا یاسین شریف کا ترجمہ اس طرح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اگر آپ غور سے سنیں گے تو جب بھی یاسین شریف پڑھیں گے تو آپ کو اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں انشاء اللہ تعالی ہوگا حکمت بھرے قرآن کی قسم ان کا بے شک آپ ان مانے بے شک کا زبر کا مانے آپ بے شک آپ لمین المرسلیم لامزب اللہ نے ضرور آپ بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں الا سے مستقیم سیدھے راستے پر ہیں عنایت کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب کافروں نے یہ کہا لست مرسلا جس کا ذکر سور راگ آیت نمبر 43 میں ہے کہ کافروں نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں تو حضور جواب دیں اللہ رب العالمین نے کیسا کرم کیا اور اپنے محبوب سے کیسی محبت فرماتا ہے کہ کافروں کے اعتراض کا جواب اللہ نے خود دیا اور فرمایا مجھے حکمت بھرے قرآن کی قسم ہے بے شک آپ ضرور رسول ہیں یہ کافر کہتے ہیں لستہ مڑ سلا آپ رسول نہیں ہے یہ کہتے ہیں نہیں بلکہ آپ تو سچے رسول ہیں اور آپ کو یہ بھٹکا ہوا کہتے ہیں ناود آپ تو ہمیشہ سے سیدھے راستے پر ہی ہیں تنزیل العزیز الرحیم تنزیل کے معنی اتارنا عزیز کے معنی غالب رحیم کے معنی مہربان غالب مہربان پروردگار کی طرف سے یہ قرآن اترا ہوا ہے لند او ما ماں ان درا تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو لامزلی ماں نے تاکہ تم زیرا آپ ڈرائیں قومن اس قوم کو ما ان ذیرا آبا جن کے باپ دادا ڈرائے نہ گئے فہم غافلون پس وہ غافل ہیں مراد یہ ہے کہ جن کے پاس صدیوں سے کوئی نبی نہیں آیا آپ پر قرآن نازل ہوا تاکہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں لقد حق قلو ضرور بے شک بات ثابت ہو چکی لقد ضرور بے شک حق ثابت ہو چکی قول بات ضرور بے شک بات ثابت ہو چکی اللہ اکثرین ان کے اکثر لوگوں پر فہم لا یو پس وہ ایمان نہیں لائیں گے مراد یہ ہے اکثر کافر تباہ ہو چکے ہیں ان کے دل گناہ کر کر کے سخت ہو کر تباہ ہو گئے لہذا اب انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا اللہ تبارہ کا وطالہ اپنے علم ازلی سے جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھتا ہے پھر وہ ٹیسٹ کرواتا ہے اور ٹیسٹ کر کے وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ لا علاج مریض ہے ڈاکٹر کے ٹیسٹ غلط ہو سکتے ہیں اس کا کہنا غلط ہو سکتا ہے لیکن رب العالمین ان کافروں کی دلی کیفیات کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ ایمان اب نہیں لا سکیں گے گناہ کر کے ان کے دل تباہ ہو چکے ہیں سرے سجا آیت نمبر تیرہ میں بھی اس قول کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے یہ پہلے ہی فرمایا لم ل ان جہنم من جنتی ون ناسی <أجمعین> کہ اگر لوگوں نے نافرمانی فرمانی کی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں میں انسانوں سے اور جنات سے جہنم کو بھر دوں گا اور سورہ سعود آیت نمبر 84 میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے شیطان سے فرمایا جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا تو رب العالمین نے فرمایا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ اے شیطان تو سن لے میں تجھ سے اور تیرا کہنا ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا تو وہ قول وہ بات ان پر ثابت ہو گئی انہوں نے جہنم میں جانے والے کام کیے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا پیشک ہم نے ان کی گردنوں میں توپ ڈال دیے توپ کے معنی یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی گردن کا اگر موہرا ہل جائے تو وہ گلے کے اندر ایک پٹا بہنتے ہیں اور اس پٹے کی وجہ سے وہ اپنے سر کو جھکا نہیں سکتے تو کہ ان کے گلے میں کفر کا پندا ہے اور ایسا پندا پھنسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا چہرہ اوپر اٹھا ہوا ہے یہ غرور و تکبر کی وجہ سے وہ نیچے نہیں دیکھتے جھکنے کو تیار نہیں ہے جیسے کسی گھوڑے کو اگر پیچھے سے اس کی لگام کھینچی جائے تو گھوڑا اپنے چہرے کو اوپر اٹھاتا ہے پھر وہ نیچے کی طرف نہیں دیکھ سکتا وہ جھکتا نہیں ہے اسی طرح یہ کافر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو تیار نہیں ہے فغی تو گلے میں یہ فندا ایسا ہے کہ یہ پھندہ ان کی تھوڑی تک پہنچنے والا ہے ارز کے معنی تھوڑی آپ جانتے ہیں کہ جب پھندہ یہاں تک پہنچ جائے گا تو کیا ہوگا فہم مکما اسی لیے منہ کو اوپر کی طرف یہ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں تو یہ غرور کفر کا ہے کفر نے انہیں جھکنے سے روک دیا وجاننا اور ہم نے کر دیا مئی سدن سدن کے معنی دیوار روک رکاوٹ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کر دی ولفی سدن اور ان کے پیچھے رکاوٹ دیوار بنا دی اب پس ہم نے انہیں اوپر سے ڈھانپ دیا آپ سوچیں چاروں طرف سے دیوار ہو اور اوپر سے بھی اگر چھت لگا دی جائے تو کوئی سراغ بھی نہ ہو تو کیا کوئی اس سے نکل سکتا ہے کیا اسے کچھ نظر آتا ہے فہوم لا یو برون پس انہیں کچھ سوجتا نہیں ہے وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے مراد یہ ہے کہ کفر کر کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ایسا تباہ کر لیا ہے کہ اب وہ کوئی نصیحت سننے کو تیار نہیں ہے اگر مسلمانوں میں سے کسی کا یہ عالم ہو کہ نصیحت کی باتیں اس پر اثر نہ کریں ڈرنا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہو جائے پھر اسے ہدایت کی توفیق نہیں ملتی رونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی چاہیے کہ پروردگار تو میرے دل کو نرم کر دے نور کر دے دوری کو دور کر کے اپنا قرب عطا فرما دے وہ عَلَيْهِمْ ان سوا کے مانا برابر اور برابر ہے ان کافروں پر ان زر ام لن آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے جیسے ایک مریض اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے جسم کو تباہ کر چکا آپ دوائی دیں یا نہ دیں اس کو شفا نہیں ملے گی تو اس کا اپنا قصور ہے تو اسی طرح یہ پتھریلی زمین ہے جتنی بھی رحمت کی بارشیں ان پر ہوں یہاں سے کوئی سبزہ نہیں اگے گا یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے ان کے دل تباہ ہو چکے ہیں ان آیات کا شان نزول اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں جا کر نماز ادا کیا کرتے اور کافر بے ادبی کرتے تو ایک موقع پر ابو جہل نے یہ کہا کہ اب اگر میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں سجدے کے عالم میں بھاری پتھر مار کر ان کے سر کو نوز بلّہ کو چل دوں گا پھر حضور نماز کے عالم میں جب سجدے میں گئے تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ سجدہ بڑا طویل فرماتے تو اس نے بہت بھاری پتھر لیا اور پتھر لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور اس برے ارادے سے اور جب اس نے پتھر کو یہ اوپر اٹھایا تو یہ پتھر اس کی گردن سے چپک گیا اور اس کا ہاتھ ایسا گردن سے چپک گیا کہ وہ اس کو نہ ہلا سکا نہ نیچے لا سکا پھر گھبرا کر پیچھے آ گیا اور کہنے لگا کہ ایسا ہو گیا تو کافر مزاق اڑانے لگے اور کہنے لگے تو بزدل ہے تجھ پر خوف تاری ہو گیا دوسرا کافر کھڑا ہوا ولید بن مغیرہ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ کی طرف بڑا پتھر لے کر تو جیسے ہی حضور کے قریب پہنچا یہ اندھا ہو گیا اور اسے حضور کے سجدے میں کی جانے والی تصبیح کی آوازیں تو آ رہی تھیں مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا گھبرا کری پیچھے ہٹا جو پیچھے ہٹا تو اس کی آنکھیں واپس آ گئیں تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا تو بڑا بزدل ہے خوف کی وجہ سے تیری آنکھیں چلی گئیں پھر تیسرا شخص جو بہت زیادہ شور مچا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا پتھر لے کر آگے بڑھا تو یہ تو ایسا گھبرا کر پیچھے بھاگا کہ آ کر یہ لوگوں کے سامنے گرا اور بے ہوش ہو گیا جب اسے ہوش میں لایا گیا تو کہا کہ تو, تو بڑا بہادر بنتا تھا اصل کیا بات ہوئی تو کہا جیسے ہی میں وہاں گیا تو خوفناک جانور وہاں پر مجھے نظر آیا جو میری طرف بڑھ رہا تھا اور مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ میں تجھے کچا چبا جاؤں گا اس خوف کے مارے میں بے ہوش ہو گیا اس پر یہ آیتی نازل ہوئی کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائے ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان نما تم زیرو مان آپ تو اسے ہی ڈر سناتے ہیں کہ جو نصیحت کی پیروی کرے یعنی آپ کی نصیحتوں کا فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں وہ خشی اور رحمان غیب کے معنی بن دیکھے رحمان سے وہ بن دیکھے خوف رکھتے ہیں تو نصیحت انہیں پر زیادہ اثر کرتی ہے جو نصیحت سن کر اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اے پروردگار تو ہمیں بھی نصیحت پر عمل کرنے والا اور تیرے خوف سے تیرے عذاب سے ہمیں ڈرنے والا بنا فا بش شیرو فا کے معنی پس بش ہو اے محبوب آپ خوشخبری دیجئے انہیں بشارت دیجئے رہمان ازب اجل سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور نصیحت پر عمل کرتا ہے اسے بشارت دیجئے بے بخشش مغفرت کی بشارت دیجیے اور عزت والے اجر یعنی جنت کی بشارت دیجئے انشنو بے شک ہم مؤتا مؤتا مردے بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے تو تمہیں مرنا ہے اور مر کر اللہ کی بارگاہ میں پھر دوبارہ اٹھنا ہے وہ نق تبو اور ہم لکھ رہے ہیں وہ ہم لکھ رہے ہیں ماں قدم جو نیکی یا برائی انہوں نے آگے بھیجی جو گناہ کی ہے یا جو نیکی کی وہ ہم لکھ رہے ہیں وہ اور جو انہوں نے آسار پیچھے چھوڑے یعنی جو نیکی چھوڑ کر مرے اور جو گنا چھوڑ کر مرے وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں یعنی انسان جو زندگی میں نیک اور برے اعمال کرتا ہے وہ تو لکھے جا رہے ہیں لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی بسا اوقات نیکی باقی رہ جاتی ہے اور بسا اوقات گنا باقی رہ جاتا ہے جو سلسلہ وار چلتا رہتا ہے وہ گناہ جاریہ ہے انسان نے کسی کو غلط مشورہ دیا گناہوں کی ترغیب دی کسی کو جھوٹ بولنے اور جھوٹے اور حرام کاروبار کی طرف راہ دی تو یہ تو مر جائے گا لیکن جب تک وہ یہ گنا کرتا رہے گا مرنے والے کے نام امال میں بھی گنا لکھے جائیں گے اور کسی نے کسی کو نیکی کی دعوت دی یہ تو مر جائے گا یہ تو دنیا سے چلا جائے گا نیکی کرنے والا جب تک نیکی کرتا رہے گا اس کے نامائے اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی. مسلم شریف کتاب الزکات باب الحد سے ولا ولو شکم رہتے امام مسلم حدیث پاک ذکر کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مومن جو کسی نیکی کو ایجاد کرے تو جب تک نیکی ہوتی رہے گی اس کے نامۂ امال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا لیکن نیکی کرنے والے کے نامۂ اعمال میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی اور اگر کسی نے برائی ایجاد کی تو جب تک لوگ یہ برا کام کرتے رہیں گے اس ایجاد کرنے والے کو نام امال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے لیکن گنا کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی نیکی ایجاد کرنا یہ بہت اچھی بات ہے اور برائی ایجاد کرنا یہ بھی سیاح ہے مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نیکی ایجاد کی جو حضور نے نہیں کی نہ حضرت صدیق اکبر نے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح ادا کی مگر انفرادی طور پر آپ نے صرف تین دن زندگی میں صرف تین دن تراوی کی جماعت فرمائی اور صدیق اکبر کے دور میں بھی سب اپنی اپنی تراوی پڑھا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ طریقہ ایجاد کیا اور آپ نے اس تمام لوگوں کو جمع کیا اور فرنا الگ الگ پڑھنے سے تمہارے لیے یہ طریقہ اچھا ہے کہ ایک امام پڑھے اور تم سب سنو اب وہ طریقہ آج تک رائج ہے جتنے لوگ جماعت سے ترابی پڑھیں گے اور اس کی برکتیں پائیں گے اس کا سارا ثباب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے نامۂ اعمال میں لکھا جائے اسی طرح دیکھیں حضور کے دور میں نہ مسجدوں کے محراب تھے نہ مینار تھے نہ قرآن پر زبر زیر پیش تھے نہ قرآن کا ترجمہ کیا گیا حالانکہ کئی ایسے ممالک فتح ہو چکے تھے حضرت عمر کے دور میں کہ جن کی زبان عربی نہیں تھی حضرت عمر کا دور خلافت ساڑھے دس سال حضرت عثمان غنی کا دور خلافت بارہ سال حضرت علی کا دور خلافت چھ سال پھر حضرت امام حسن ہیں پھر حضرت امیر ماویہ ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں کئی بزرگان دین کا دور گزرا مگر نہ قرآن کا ترجمہ ہوا کسی اور زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں کیا گیا نہ زبردیر پیش لگے مگر بعد میں یہ ایجاد کیا گیا تو چونکہ شریعت میں اس سے منع نہیں ہے تو بدعت کا قائدہ اور اصول سمجھنے کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو یا صحابہ نے نہ کیا ہو بعد میں اگر کیا جائے تو وہ بدعت سیاح نہیں بنتا بلکہ بدت سیاح وہ چیز ہے جو اسلام قرآن و حدیث کے اصول کے خلاف ہو ہر وہ نیا طریقہ جو قرآن و حدیث کے اصول کے خلاف ہو وہ بدعت سیاح ہے مثلا مزار پہ جا کر سجا کرنا بدعت سیاح ہے مزار کا تواف کرنا یہ بدعت سیاح ہے مزار کے سامنے رکو کرنا یہ بدعت سیاح ہے صاحب مزار کی تعظیم کے لیے اسی طرح عورتوں اور مردوں کا مزارات پر اختلاط ہونا یہ بدت سیاح ہے اسی طرح ایسی نعتیں پڑھنا کہ جس میں میوزک ہو موسیقی ہو اس کے ساتھ نعتیں پڑھنا یہ بدعت سیہ ہے ویلنٹائن ڈے بسند منانا یہ بدعت سیہ ہے آتش بازی جو پندرہ شعبان المعظم شب برات کو ہوتی ہے یہ بدعت سیہ ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بعد میں ایجاد بھی کی گئیں اور شریعت کے خلاف بھی ہیں اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دیکھیں جب تک لوگ یہ عمل کرتے رہیں گے جس نے یہ ایجاد کی اس کے نامۂ عمل میں گناہ لکھا جاتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام برے کاموں سے محفوظ فرمائے اور ایسا کرنے سے بھی محفوظ فرمائے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی گناہ ہوتے رہے تو ایسے عمل سے ہمیں اللہ بچائے کسی کو ہم گناہ کی ترغیب نہ دیں اگر خود گنا کرتے ہیں تو کم از کم دوسروں کو تو بچائیں وہ نق تو اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا وہ آسارہوم اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا نیکی یا برائی وہ کل شعین فی امام مبین اور ہر چیز ہم نے لکھ رکھی ہے ایک روشن بیان کرنے والی کتاب یعنی لوہے محفوظ میں اور ناما اعمال جو بندے کے ہیں اس میں بھی نیکی اور برائی لکھی جاتی ہے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مسلم شریف کتاب المساجد امام مسلم یہ لکھتے ہیں کہ بنو سلمہ کا قبیلہ مسجد نبوی سے کافی دور تھا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ مسجد نبوی شریف کے پاس اپنے گھر لے لیں ان کا قبیلہ اس مقام پر تھا جہاں آج کل مسجد قبا ہے تو مسجد قباء سے آپ سوچیں کہ مسجد نبوی کے لیے وہ آتے اتنا فاصلہ ہوتے کرتے اور بسا اوقات پانچوں نمازوں کے لیے آتے تو ذرا انہیں مشکل ہوتی تو انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی شریف کے پاس کچھ جگہیں خالی ہیں تو ہم وہ خرید لیں تو آپ نے بنو سلمہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد میں آنے کے لیے جتنے قدم چلے جاتے ہیں ہر قدم پر اللہ تعالی نے عطا فرماتا ہے تو بنو سلمہ نے مسجد نبوی شریف کے قریب گھر لینے کا ارادہ چھوڑ دیا وہ آسا سے مراد قدم کے نشانات بھی ہیں مسلم شریف کتاب الوسیت میں ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا ثواب جاری رہتا ہے ایک ہے علم کہ جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں کسی کو اچھی باتیں بتائیں علم کی باتیں بتائیں کتابیں لکھیں یا کسی کو پڑھایا دوسری چیز ہے اچھا علم کے اندر یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ مدرسے میں تعاون کرنا کتابوں میں تعاون کرنا دین میں تعاون کرنا یہ بھی علم میں تعاون کرنا ہے مثلاً کسی کو آپ نے دی بیان کیا وہ جب تک سنتا رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ تعالی ثواب ملتا رہے گا انڈیا کے اندر کسی نے یادگار رمضان کی سی ڈی کسی کو پہنچائی تو انہوں نے یادگار رمضان کی سی ڈی سنی اور اسے تقریبا ہزار کی تعداد میں کاپی کروا کے لوگوں میں تقسیم کی اب دیکھیں جس نے دی اس کے لیے تو ثواب جاریہ ہو گیا دوسری چیز ہے دعا کہ جو مرنے کے بعد اس کی نیک اولاد اپنے باپ اور ماں کے لیے دعا کرے تو اس دعا کی برکت سے ماں باپ کو نیکی ملتی ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور تیسری چیز ہے صدقہ خیرات کہ وہ صدقہ جاریہ کہ مرنے والا مسجد مدرسہ کنواں ہسپتال بنا کر گیا جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہے اس کو ثواب ملتا رہے گا